اپنے کئی مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کئی طرح کی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اور کئی طرح کی ٹینشنیں لگی رہتی ہیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے مختلف طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن پریشانیوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ کتاب و سنت سے مل جائے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے آج ایک ایسی ہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں نبی علیہ و والسلام نے انسان کے غموں انسان کی ٹینشنوں اور پریشانیوں کا علاج بتایا ہے یہ وہ حدیث ہے جسے امام احمد ابن حنبل اپنی مصند میں اور امام ابن احبان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث کو نبی علیہ السلاۃ وسلام سے نقل کرنے والے صحابی کا نام جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی انسان کو کوئی ماضی کا غم ہو یا حال اور مستقبل کی پریشانی ہو تو وہ یہ دعا پڑھے جس کا ذکر آگے چل کے میں کروں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو دور کر دیں گے اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور اس کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے جب یہ بشارت اور یہ دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو انہوں نے گزارش کی کہ اے نبی علیہ و وسلم کیا اس دعا کو اس وظیفے کو ان کلمات کو ہم یاد نہ کر لیں آپ نے فرمایا ہاں جو بھی اس دعا کو سنیں اسے چاہیے کہ اسے یاد کرے تو میرے بھائیو وہ دعا کیا ہے اس دعا کے الفاظ اور ترجمہ اور شرح اور بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دعا آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا جب بھی پڑی جائے اگر پڑھنے والے کو دعا کا ترجمہ آتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے تو دعا کا جو اثر ہوگا وہ اثر اس آدمی کے پاس نہیں ہوگا جس آدمی کو دعا کا ترجمہ اور اس کے معنی نہیں آتے کیونکہ جس آدمی کو دعا کا ترجمہ آتا ہوگا اس کی دعا اس کے دل سے نکلے گی اس کو پتا ہوگا میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب کی کن الفاظ میں ہم دو سنا بیان کر رہا ہوں اور رب العالمین جانتے ہوں گے کہ یہ دعا یہ الفاظ جو میرا بندہ بول رہا ہے اس کے دل سے نکل رہے ہیں سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہے اور میرا وہ دوست میرا وہ بھائی جو دعا پڑھتا ہے دعا کے معنی کو نہیں جانتا دعا کے ترجمے کو نہیں جانتا فائدہ اسے بھی ہوگا لیکن وہ نہیں جو پہلے آدمی کو ہوگا تو یہ دعا کیا ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ کہے جائیں اللہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں انسان اقرار کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا کیا ہوں یا اللہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے کہ تو معبود ہے تو وہ ذات ہے جو تنہا عبادت کی حقدار ہے اور میں عبادت کرنے والا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری بندگی کی جائے گی میں بندگی کرنے والا ہوں رکو سیدے کا حقدار رکو سیدہ کرنے والا میں ہوں جس کے نام پہ جانور ذبہ کیے جائیں وہ تنہا تو اور جانور ذیبا کرنے والا تیرے نام پہ میں ہوں جس کے نام پہ طواف کیا جائے وہ صرف تو اور تیرے نام پہ طواف کرنے والا میں حاضر ہوں تیرا بندہ جس سے دعائیں کی جائیں کیونکہ دعا عبادت ہے یا اللہ دعاؤں کا حقدار جس سے مانگا جائے جس کو مشکل کشا سمجھا جائے جس کو حاجت روا سمجھا جائے جس کو داتا دستگیر سمجھا جائے جس کو غوث آدم سمجھا جائے جس کو غریب نواز کہا جائے ان تمام صفات ان تمام القاب کا حقدار تو ہے اور یا اللہ میں حاضر ہوں تو اس سے مانگنے کے لیے میری مشکلات ہیں جنہیں میں حل کروانا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے رزق چاہیے میں غریب ہوں میں چاہتا ہوں میری غربت ختم ہو جائے تیرے دربار میں حاضر ہوں تیرے سامنے ہاتھ پھلائے ہوئے ہیں اللہ ابد کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابدک صرف میں تیرا بندہ نہیں ہوں بلکہ میرے باپ دادا وہ بھی تیرے بندے تھے میں تیرا بندہ ہوں ابن ابدک کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں یہ آج ہی جی کا اظہار ہے انکساری کا اظہار ہے جب آپ اللہ کو مخاطب کریں گے تب آپ اپنی تعریفیں نہیں کریں گے اپنے القاف بیان نہیں کریں گے اپنی آجزی بیان کریں گے کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ اور میرے باپ دادا بھی تیرے بندے تھے ابن امتی کا یا اللہ میں تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں میری ماں تیری لونڈی ہے میری ماں تیری بندی ہے میری ماں تیری کیا ہے بندی ہے وہ بھی تیری عبادت گزار میں بھی تیرا عبادت گزار میرا باپ بھی تیرا عبادت گزار ہم سب تو اس سے مانگنے والے تیری عبادت کرنے والے تجھے تنہا کو مبودے برحق سمنے والے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک یا اللہ میری پشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری پشانی کس کے ہاتھ میں ہے تیرے ہاتھ میں میرے اوپر تیرا آرڈر چلتا ہے تو جو چاہے میرے ساتھ کرے جب چاہے مجھے بیمار کر دے جب چاہے مجھے تندرستی دے جب چاہے مجھے رزق دے جب چاہے رزق چھین لے جب چاہے مجھے عزت دے جب چاہے مجھے و رسوا کر دے میں تیرے ہاتھ میں ہوں معی یا حکم یا اللہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے تیرا آڈر چلتا ہے میں بات مانوں گا تو تیری مانوں گا کسی اور کی بات نہیں مانوں گا عادل یا یا اللہ میری تقدیر میں جو تو نے لکھا ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے مجھے تیرے سے کوئی شکوا نہیں کوئی اعتراض نہیں تیرا ہر فیصلہ حکمت میں مبنی ہے تیرا ہر, تیرے ہر فیصلے کے پیچھے علم ہے تیرے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے یا اللہ میرے بارے میں جو بھی تو نے لکھا میرے بارے میں جو بھی تو نے فیصلہ کر دیا وہ انصاف ہی انصاف ہے یہ اللہ تبارک کی حمد و سنا بیان ہو رہی ہے اللہ سے مانگنے سے پہلے یہ دعا کے اداب ہے میرے بھائی کہ جب بھی اللہ سے مانگا جائے پہلے اللہ کی تعریفیں کی جائیں پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے اگر آپ کو آج ایک بیٹا چاہیے پہلے پانچ بیٹے ہیں اللہ سے کہیں یا اللہ وہ پانچ بیٹے تو نے دیے وہ پانچ بیٹے تو نے دیے یہ مکان تو نے دیا یہ بیگم تو نے دی میں امن و سکون سے رہ رہا ہوں یہ تیری دین ہے یا اللہ آج ایک اور درخواست ہے تو اللہ کی پہلے تعریف کی جائے یہاں پہ نبی علیہ السلام پہلے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہی سبق دے رہے ہیں کہ مانگنے کا یہ انداز ہوتا ہے سوال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اس الک یا اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں پہلے کیا, کیا اللہ کی حمد و سنا بیان کی ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کر کے اللہ کے قریب ہوئے مانگنے کا موقع آیا تو اب اللہ سے کہ اللہ میں تیرا سوالی کا تو سے سوال کرتا ہوں اس تجھ سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں یا اللہ ابھی یہ نہیں بتاؤں گا اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے یا اللہ واسطہ دینا چاہتا ہوں آج میرے بھائی سوال کرتے ہیں دعا میں واسطہ کس چیز کو بنائیں دعا میں وسیلہ کس کو بنائیں آؤ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ سے جب مانگا جائے اللہ کو وادثہ کس چیز کا دینا ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں ابھی یہ نہیں بتایا کیا سوال کرتا ہوں اس سے پہلے وادثہ دیں گے کیا کہتے ہیں اسم ہو الک یا اللہ میں تو اسے سوال کرتے ہوئے تو اسے مانگتے ہوئے تجھے وادثہ دیتا ہوں کس کا تیرے ہر نام کا اللہ کو وادثہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے اللہ کے نام کا کسی انسان کا نہیں کسی نبی کا نہیں کسی ولی کا نہیں کسی شہید کا نہیں کسی بزرگ کا نہیں اللہ کو واسطہ دیا جا رہا اللہ ہی کے نام کا نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا اللہ میں تو اسے سوال کرتے ہوئے تجھے اپنی ذات کا واسطہ دیتا ہوں اپنی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں میں نبیوں کا امام ہوں نہیں نہیں نہیں, نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس الکا بالکل اسمنگ یا اللہ میں تو اسے سوال کر رہا ہوں اور سوال کرتے ہوئے تیرے ہر نام کو واسے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ واسعہ کس چیز کو بنایا ہے جی اللہ کے ناموں کو اور میرے بھائیوں قرآن و حدیث سے جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ انہیں دعا میں وسیلہ واسہ بنایا جا سکتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ دو تین چیزیں ہیں ان میں سے سب سے عمدہ اور جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے وہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں بلکہ یہ وہ وسیلہ واسطہ ہے جس کا قرآن میں آڈر آیا ہے کہاں پہ آڈر آیا ہے میرے بھائی میرے ساتھ رہیں کہاں پہ آڈر ہے قرآن میں نویں سپارے میں سورہ آراف میں ایت نمبر ایک سو اسی ہاں جی ایت نمبر کون سی ہے ایک سو اسی یہ حوالے ذہن میں رکھے کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ واسطہ دیا جائے یہ وہ وسیلہ ہے جس کا قرآن میں آڈر آیا جس کا اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں امت میں اختلاف نہیں ہے جس کو انبیاء بیا کرام علیہ مسرات وسلام نے اختیار کیا لیکن آج امت میں سے اس وسیلے واسطے کو اختیار کرنے والے پانچ فیصد ہوں گے دس فیصد ہوں گے حالانکہ اس وسیع واسطے میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں اختلاف نہیں ہے اماموں میں اختلاف نہیں ہے قرآن میں اس کا ثبوت ہے انبیاء کرام علیہ مساط اسلام کی یہ سنت ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فدروح فد فدعو کا منع کیا ہوتا ہے دعا فدروح اللہ سے دعا کرو اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو یا اللہ کیسے بیاہ فرمایا مجھے مجھ سے مانگتے ہوئے مجھ سے دعا کرتے ہوئے مجھ سے سوال کرتے ہوئے مجھے میرے ناموں کا وسیلہ واسطہ دو تو میرے بھائی جب اللہ سے سوال کریں تو اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کا واسطہ دیں آپ کہیں یا اللہ تو رزاق ہے تیرا نام کیا ہے رزاق رزاق کا معنی کیا بہت رزق دینے والا یا اللہ میں تجھے تیرے نام رزا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے یا اللہ تیرا نام ہے طباب بہت توبہ قبول کرنے والا یا اللہ میں گنگار تیرا بندہ یا اللہ تجھے واسطہ دے رہا ہوں میں وسیلہ بنا رہا ہوں تیرے نام توب کو یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے یا تیرا نام ہے وہاب بہت دینے والا بہت دینے والا یا اللہ میں فقیر میں سوالی میں مسکین میرے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ تجھے تیرے نام وہاب کا وسیلہ واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے اولاد دے اللہ کے نام بہت ہیں جیسی چیز چاہیے ویسا نام اللہ کا بطور وسیلہ واسطہ استعمال کریں تو یہاں پہ جب رزق چاہیے رزاق کہیں مغفرت چاہیے غفور کہیں غفار کہیں اولاد چاہیے وہاب کہیں جیسی چیز چاہیے ویسا اللہ کا نام پیش کرے اور دعا میں اس کو وسیلہ واسطہ بنائے اس کا آڈر قرآن پاک میں آیا ہے تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بِكُلِّ <هُوَلَق> اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے میں تیرے ایک نام کو نہیں دو ناموں کو نہیں دس کو نہیں پچاس کو نہیں ننانوے کو نہیں بلکہ یا اللہ تیرے سارے ناموں کو وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ کے کتنے نام ہیں جی ننانوے ننانوے کے چکر سے کب باہر نکلیں گے میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم سو یعنی کہ 99 ایسے نام ہیں جس نے یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام نا نا نا نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ننانوے نام ایسے ہیں جو ننانوے یاد کر لے گا جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے ہی ننانوے یہ غلط سمجھے ہیں لوگ اللہ کے نام ننانوے سے زائد ہیں زیادہ ہیں لیکن ننانوے ناموں کے بارے میں آیا ہے جس نے ان میں سے ننانوے نام یاد کر لیے یعنی کہ انہیں حفظ کیا ان کے معنی کو جانا اور ان کے تقادوں کے اوپر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا صرف رٹا نہیں لگانا صرف رٹا نہیں لگانا بلکہ پتا ہو میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں جب آپ کہتے ہیں اللہ کا نام ہے عہد تو پتا ہو عہد کا مانا کیا ہے ایک جب آپ کہتے ہیں ایک پھر قبر والے سے بیٹا کیوں مانگے پھر قبر والے کو مشکل کشاہ کیوں سمجھیں پھر قبر والے کو حادت روا کیوں سمجھیں ایسا آدمی جو اللہ کے نام زبانی یاد کر لیتا ہے اس کے معانی کا خیال نہیں کرتا ان کی خلاف وردی کرتا ہے یہ 99 کیا لاکھ بھی نام یاد کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ میرے بھائیوں جانتے نہیں ہیں کہ اہل مکہ بیت اللہ کے متولی تھے کہ نہیں تھے بیت اللہ کی چابیاں کن کے پاس تھیں بیت اللہ کو اصسر نو تعمیر کرنے والے کون تھے جی اہل مکہ اور کیا اہل مکہ حاج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے عمرہ کرتے تھے طواف کرتے تھے صدقہ کا خیرات کرتے تھے پھر بھی مشرک کے مشرک رہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتے تھے اصل اللہ ہے اور یہ نیچے لات ازا حبل جو ہمارے بزرگ ہیں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں یہ کیا ہے اللہ سے لے کر دیتے ہیں سیڑھی ہونی چاہیے ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسے پہنچیں گے انہوں نے عقل استعمال کی اللہ کہتا رہا قرآن پاک میں کہ کا عبادی انی فنی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں تو قریب ہوں میں تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن بندے کہتے رہے نہیں نہیں یہ اللہ کہتا رہا مجھے پکارو مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو میں سنتا ہوں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور بندے کہتے رہے نہیں اللہ ڈرگ نہیں سنتا سیڑھی چاہیے وسیلہ چاہیے اور کیا کہا انہوں نے اللہ کل پاک میں کہتے ہیں اتخذوا من مند اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں عیت میں لفظ ولی کا ہے والذین تخدو من دونہی اولیاء وہ لوگ جنہوں اللہ کے سوا ولی پکڑ رکے ہیں ما نعبدہم اللہ لیقربون ایلاللہ ظلفہ یہ کہتے ہیں ہم لات کو عزہ کو حبل کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ بھی مانتے تھے لات عزہ حبل اصل نہیں ہے اصل کون ہے اللہ ہے اور آج کے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مسلمان یہ سمتے ہیں اصل اللہ ہے لیکن قبر والے وسیلہ ہیں سیڑھی ہیں پہلے ان سے رابطہ کرو پہلے ان کو پکارو یہ اللہ سے لے کر دیں گے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اس میں نبی علیہ السلام اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے ناموں کا تو اللہ کے ناموں کا فائدہ آپ کو کب ہوگا جب آپ کو نام یاد بھی ہو ان کے معنی کا پتا ہو اور ان کے مطابق عملی طور پہ زندگی گزاریں تو نبی علیہ السلام اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں دعا کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے تیرے ہر نام کا تجھے وسیلہ واسطہ دیتا ہوں اسب بکل اسم من الق سمیت بہی نفسک او خلقک او احدم فی کتابک او انزل تحو فی کتابک ابھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے ناموں کو اپنی دعا میں چار حصوں میں تقسیم کر دیا کتنے حصوں میں چار حصوں میں فرمایا یا اللہ میں تیرے ہر نام کو وسیلہ واسطہ بناتا ہوں چاہے تیرا یہ نام وہ ہو جو تُو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیا ہو اللہ نے کئی نام اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں نا فرمایا ان کو بھی وسیلہ واسطے کے طور پہ پیش کرتا ہوں یا اللہ تیرے کچھ نام وہ ہیں جو تُو نے اپنی کتابوں میں نازل کر دیے تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن میں یا اللہ ان ناموں کو بھی وسیء اللہ واسطہ بناتا ہوں یا اللہ تیرے کچھ نام وہ ہیں جو نے کتابوں میں نازل کر دیے کچھ وہ جو تونے نبیوں کو ولیوں کو سکھا دیے اور یا اللہ کچھ تیرے نام وہ ہیں جو تیرے ہی پاس ہیں علم غیب میں ہے کسی کو تو نہیں دیے ابھی سر فی علم غیب یا اللہ تیرے کچھ نام وہ ہیں جو علم غیب میں تیرے پاس ہے کسی کو نہیں دیے یا اللہ ان کو بھی وسیلہ واسطہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں میرے وہ دوست جو سمتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام عالم الغیب ہیں وہ اس دعا کو دھیان سے سنیں ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کو کئی غیبی خبریں بتائی گئی کئی غیبی خبریں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی ہیں لیکن وہ محدود ہیں کتنی ہوں گی دس سو ہزار لاکھ کروڑ ارب کتنی محدود ہیں اور اللہ کا جو علم غیب ہے وہ غیر محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا کوئی ایسا دنیا میں بنا ہی نہیں ہے جس ہنسے کی وجہ سے ہم کہہ سکیں اللہ کا علم اتنا ہے تو میرے بھائیوں انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنی غیبی خبریں بتائی گئی اتنی انہیں معلوم تھیں اور جو نہیں بتائی گئی وہ انہیں معلوم نہیں تھی تو میرے بھائیوں بلکہ کرام کلام علی و اسلام نے کئی غیبی خبریں امت کو بھی بتائیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ دو فرشتے بیٹھتے ہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم میرے بھائی ایک فرشتہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے معلوم ہے سب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے جی یہ غیبی بات ہے کہ نہیں اور آپ مانتے ہیں اس وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بات کسی کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوئی ہے اور وہ بھی تھوڑی سی ہیں قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے کیا یہ غیب ہے کہ نہیں یہ منظر آپ نے دیکھا ہے کسی نے نبی علیہ السلام نے بتایا اور ہم ایمان لے آئے یہ غیبی بات ہے اس وجہ سے کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا تو میرے بھائیو انبیاء کلام علیہ مسلاۃ وسلام کو اللہ تبارک و نے کئی غیبی خبریں بتائیں لیکن جتنی بتائیں اتنی ان کو معلوم تھی اس سے زیادہ نہیں اور یہاں پہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو اسے سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے سے پہلے تیرے ہر نام کو تیرے تمام ناموں کو وسیلہ واسطہ بنا رہا ہوں یا اللہ تیرے کچھ نام وہ ہیں تو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے کچھ کتابوں میں نازل کر دیے کچھ تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو نہیں بتائے اب یہ وسیلہ واسطہ اللہ کو دے دیا اللہ کے ناموں کا اب دعا کیا ہے انتظر ربی قلبی یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے دعا کیا ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے بھائیوں اس دعا کے اوپر غور کریں نبی علیہ السلام نے اللہ سے پلاٹ نہیں مانگا بیگم نہیں مانگی اولاد نہیں مانگی کیا مانگ رہے ہیں قرآن کہ یا اللہ قرآن میرے دل کی بہار بن جائے میں یہ نہیں کہتا کہ پلاٹ مانگنا گنا ہے مانگیے اولاد مانگیے اللہ سے بیگم مانگیے اللہ سے رزق مانگیے اللہ سے شفا مانگیے لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ان سے بھی زیادہ مانگنے والی ہیں وہ نبی علیہ السلام یہاں پہ مانگ رہے ہیں اور ہم نے کبھی ایسا سوال کیا اللہ سے کیا کبھی کہا ہے کہ یا اللہ اور ایسے پوری تمہید باندھ کے اللہ کی تریفیں کر کے کہا ہو یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اگر ہم نے کبھی کہا بھی ہوتا ہے تو روٹین کی کاروائی میں کہتے ہیں پہلے بیگم مانگتے ہیں اچھی طرح پرات مانگتے ہیں رو رو کے آخر میں یا اللہ قرآن بھی سکھا دے لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کے سامنے کتنی تمہید باندھی ہے اللہ کو واسطے دیے ہیں وسیلے دیے ہیں اور دعا کیا ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے یا اللہ و صدری قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے وجلا حدنی یا اللہ قرآن کو میرے لیے وہ دولت بنا دے کہ اس سے میرے غم دور ہو جائیں کس سے غم دور ہوں قرآن سے یا اللہ قرآن کو میرے لیے وہ سرمایہ بنا دے کہ اس سے میری مستقبل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو میرے بھائیو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے اس سے میرے غم دور ہو جائیں اس سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بک اللہ قلوب کہ لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے کس سے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے تو میرے بھائیو قرآن میں آپ کی پریشانیوں کا علاج ہے قرآن میں آپ کے غموں کا مداوا ہے قرآن پاک کا مطالعہ کریں قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنائیں صبح بھی قرآن کی تلاوت دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت رات کو سوتے ہوئے بھی تلاوت کبھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں کبھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں کبھی آپ بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں جب آپ قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق قیم کریں گے تو قرآن آپ کے دلوں کی بہار بنے گا آپ کے سینے کا نور بنے گا اس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اس سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہوں گی اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق نہ فرمائے